اس حصے میں آپ سنیں گے سیدنا لوت علیہ السلام کا نام و نصب اور قرآن مجید میں آپ کا تذکرہ بستی صدوم کہاں واقع ہے اور اہل صدوم کس بھیانک جرم کے مرتکب تھے سیدنا آ لوت علیہ السلام کی قوم کو واض و نصیحت اور قوم کا فحاشی و ارانی پر اصرار قوم کے اسرارے گناہ پر سیدنا دنالو علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ سے فریاد سیدنا دنا علیہ السلام کے مہمان اور قوم کا کردار اللہ تعالی کی طرف سے سیدنا دنالو علیہ السلام اور آہل ایمان کو بستی صدوم چھوڑنے کا حکم اہل صدوم کن کن عذابوں سے دوچار ہوئے مفصل و جامع تذکرہ تو آئیے سنتے ہیں دارو سلام اسٹوڈیو لاہور پاکستان سے قصص الانبیاء کا آٹھواں حصہ بدترین لوگ پیشکش محمد تاریخ شاہد یہ ذکر پہلے آ چکا ہے کہ لوت علیہ السلام سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے سیدنا لوت علیہ السلام کے باپ کا نام ہاران تھا جو تارخ یعنی آزر کے بیٹے تھے اللہ تعالی نے لوت علیہ السلام کا پورے قرآن میں ستائیس بار ذکر کیا ہے یہ ذکر چودہ صورتوں میں متفرق مقام پر آیا ہے آپ کا والد آپ کے بچپن ہی میں فوت ہو گیا تھا اس لیے آپ نے اپنے دادا آزر کے گھر اپنے چچا ابراہیم علیہ السلام کے ہاں پرورش پائی یہی وجہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو ان سے بے حد محبت تھی جس وقت پوری قوم سے یہ ابراہیم علیہ السلام کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی اور انہیں آگ میں ڈالا گیا اس کٹھن وقت میں صرف لوت علیہ السلام ہی وہ شخصیت تھے جو آپ پر ایمان لا چکے تھے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان پر لوت ایمان لے آئے پھر جب ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی تو لوت علیہ السلام نے بھی ان کے ساتھ ہجرت کی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمِ اور کہنے لگے کہ میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں وہ بڑا ہی غالب اور حکیم ہے اس سے پہلے ہم ذکر کر آئے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام مصر سے فلسطین واپس چلے گئے تو آپ نے اپنے بھتیجے لوت کو صدوم بستی کی طرف بھیج دیا یہ باہر مردار کے پاس ایک بستی تھی تجارتی مرکز اور مسافروں کے لیے آرام کی جگہ تھی یہ کافر قوم تھی ان میں ایک بھی مومن نہیں تھا اللہ تعالی فرماتے ہیں فأخرجنا ما كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين پس جتنے ایماندار وہاں تھے ہم نے انہیں نکال لیا اور ہم نے وہاں مسلمانوں کا صرف ایک ہی گھر پایا یہ سب لوگ کافر تھے لوگوں میں سب سے زیادہ فاسق اور فاجر تھے ان لوگوں نے ایسی برائیاں ایجاد کی کہ ان سے پہلے کائنات میں کسی نے نہ کی تھی چنانچہ اللہ فرماتے ہیں اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ جب لوت نے اپنی قوم سے کہا تم ایسی فہاشی اور بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو جو جہانوں میں تم سے پہلے کسی شخص نے نہیں کی پھر اللہ فرماتے ہیں انکم لتأتون الرجال شہوتا من دون النساء بل انتم قوم کیا تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے حاجت پوری کرتے ہو بلکہ تم حد سے بڑھنے والی قوم ہو اس کام یعنی اغلام بازی اور جنسی بے راہ روی کو قوم لوت نے شروع کیا لیکن بعض کہتے ہیں یہ تو فطری چیز ہے اور بعض کہتے ہیں یہ جنات سے شروع ہوئی بہر حال یہ فسق و فجور اور گھناؤنا جرم اسی قوم سے شروع ہوا فرشتوں کی زبانی اللہ تعالی نے فرمایا اننا الى قوم فرشتوں نے کہا کہ ہم گناہگار قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں پھر کہنے لگے اجمعین اِلَّا مرأته قدرنا اِنَّ مگر خاندان لوت کہ ہم ان سب کو تو ضرور بچا لیں گے سوائے اس کی بیوی کے کہ ہم نے اسے رکنے اور باقی رہ جانے والوں میں مقرر کر دیا ہے اسی طرح لوت علیہ السلام نے ان سے کہا مین قل کم رین بل تم قوم عادون کیا تم جہان والوں میں سے مردوں کے ساتھ شہوت رانی کرتے ہو اور تمہاری جن عورتوں کو اللہ نے تمہارا جوڑ بنایا ہے ان کو چھوڑ دیتے ہو بلکہ تم ہو ہی حد سے گزر جانے والے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کتنے ہی مقامات پر اس گناہ کی برائی اور قباہت بیان فرمائی ہے اس لیے کہ یہ نہایت سنگین اور گھناؤنا جرم ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو نلپشم تو سیون اکتو نجلشوت مونی سل تم امتحل اور لوت کا ذکر کر جبکہ اس نے اپنی قوم سے کہا کہ کیا باوجود دیکھنے بھالنے کے پھر بھی تم بدکاری کرتے ہو یہ کیا بات ہے کہ تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس شہوت سے آتے ہو حق یہ ہے کہ تم بڑی ہی نادانی کر رہے ہو اللہ تعالی نے اس قوم کی قبیل خصلتوں کا جتنا ذکر کیا ہے کسی اور قوم کا نہیں کیا انہیں کافر مجرم جاہل اور حد سے بڑھنے والا کہا گیا کہیں فضول خرچی کرنے والے اور فاسق کہا گیا یہ تمام برائیاں ان میں موجود تھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلُوطًا اذ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ فِي <الْمُنْكَر> اور لوٹ کو یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا تم ایسی فحاشی کرتے ہو کہ تم سے پہلے کسی جہاں والے نے نہیں کی کیا تم مردوں کے پاس بدفیلی کے لیے آتے ہو اور راستوں میں ڈاکے ڈالتے ہو اور مجالس میں نہایت برے کام کرتے ہو یہ لوگ اس قدر خبیز تھے کہ بھری مجلس میں برے برے کام کرتے تھے مثلاً سب کی موجودگی میں زور دار آواز کے ساتھ ہوا خارج کرتے پھر اپنی اس حرکت پر ہنستے غرض یہ کہ برائی کی تمام ترسیفات ان میں موجود تھی لوت علیہ السلام پھر بھی انہیں سمجھاتے رہے لیکن وہ جھٹلاتے ہی رہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مو سلیم اختن الاقوص و مس قوم لوت نے پیغمبروں کو جھٹلایا جبکہ ان کے بھائی لوت نے ان سے کہا کہ تم اللہ کا خوف نہیں رکھتے میں بلا شبہ تمہاری طرف امانت والا پیغمبر ہوں البتہ اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو اور اس کام پر میں تم سے کوئی اجرت اور مزدوری نہیں چاہتا میرا اجر تو صرف اور صرف جہانوں کو پالنے والے کے ذمہ ہے انبیاء کا مشن ہی یہ ہوتا ہے کہ تبلیغ کرتے رہیں لہٰذا لوت علیہ السلام دعوت دیتے رہے لیکن دعوت کے نتیجے میں قوم کا رد عمل کیا تھا اللہ نے اس کا بھی ذکر کیا ہے فرمایا مِنَ الصَّادِقِينَ پس اس کی قوم کا جواب یہی ہوتا کہ اللہ کا عذاب لیا اگر تو سچا ہے اسلام دشمن اور کافر قوموں کا جواب یہی ہوتا ہے قوم آد اور قوم سمود نے بھی یہی جواب دیا تھا دوسری آیت میں ہے وَلَقَدْ لوت نے انہیں ہماری پکڑ سے ڈرایا یعنی انہوں نے کہا اے قوم اللہ کی پکڑ سے اور عذاب سے بچ جاؤ محتاط ہو جاؤ اس کی لاٹھی آواز ہے لیکن وہ ڈرانے والوں سے بھی جھگڑتے ہی رہے ایک اور آیت میں اللہ فرماتے ہیں میں کین جب قومی ان کو سوئت اور ان کی قوم سے کوئی جواب نہ بن پڑا بجز اس کے کہ آپس میں کہنے لگے کہ ان لوگوں کو اپنی بستی سے نکال دو یہ پاک باز بننے کی کوشش کرتے ہیں چونکہ یہ سب کے سب لوگ فحاشی ارانی بے حیائی بے غیرتی، فسق و فجور اور بدکاری میں مصروف تھے ان کے نزدیک پاکیزگی اختیار کرنا بے معنی کام بن چکا تھا لوت علیہ السلام اور ان کی بیٹیوں کے علاوہ کوئی شخص پاک نہ تھا سب کے سب غلازت میں ڈوبے ہوئے تھے چنانچے انہوں نے لوت علیہ السلام کو اپنی بستی سے نکال باہر کرنے کا فیصلہ کیا کہنے لگے کولم تیلوت کنل مخوجین کو مل کنل کو لین اوت اگر تو اپنے اس باز و نصیحت سے باز نہ آیا تو ضرور تجھے نکال دیا جائے گا اس پر لوت نے فرمایا میں بھی تمہارے اس گھناونے عمل سے بیزار ہو چکا ہوں چنانچے لوت علیہ السلام اس موقع پر وہاں سے نکل آئے اور اپنے رب سے یوں دعا گو ہوئے و اہلی مما اے میرے پروردگار مجھے اور میرے اہل کو ان کے عمل سے بچا لے اور نجات عطا فرما کتنی ہی آیات میں ہے کہ ان لوگوں نے لوت علیہ السلام کو بستی سے نکالنے کا عزم کر رکھا تھا اور لوت علیہ السلام اس پوری بستی میں بے یار و مددگار تھے وہاں ان کا کوئی خاندان تو تھا نہیں لہذا گھر میں ہی بیٹھے رہے دعا کرتے رہے قال رب اے پروردگار اس فسادی قوم کے خلاف میری مدد فرما اس دعا سے اس قوم کی ایک اور خصلت معلوم ہوئی اور وہ یہ کہ وہ فسادی بھی تھے سو اللہ نے دعا قبول فرمائی فرشتے بھیجے جبرائیل میکائل اور ملک الموت اور بعض روایات کے مطابق اسرافیل کو بھی ان کے ساتھ بھیجا گیا وہ سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تاکہ انہیں اسحاق علیہ السلام کی بشارت دیں آخر کار یہاں سے فرشتوں نے صدوم کا رخ کیا یہ فرشتے وہاں نوجوان لڑکوں کی صورت میں پہنچے ان کی ٹولیوں کے پاس سے گزرے تاکہ انہیں آزما لیا جائے ان پر حجت قائم ہو جائے مطلب یہ کہ اللہ تعالی نے فرشتوں سے کہا تھا کہ ان لوگوں کو اس وقت تک ہلاک نہ کرنا جب تک کہ ان کے نبی کو ان پر الزام لگاتے نہ دیکھ لو چنانچے یہ فرشتے نوجوان اور خوبرو لڑکوں کی صورت میں بستی کے کنارے پہنچ گئے لوت علیہ السلام کی ایک بیٹی بستی سے باہر کنارے پر رہتی تھی جب اس نے انہیں دیکھا تو ڈر گئی اس نے سوچا ہماری قوم کے لوگوں نے اگر انہیں دیکھ لیا تو ضرور ان سے برائی کر کے رہیں گے اس لیے وہ اپنے والد لوت علیہ السلام کی طرف دوڑی ان کے پاس پہنچ کر کہنے لگی میں نے چند نوجوان لڑکوں کو دیکھا ہے اور میں ان کے بارے میں خوف زدہ ہوں لوت علیہ السلام جلدی سے ان کی طرف آئے ان سے پوچھا آپ کیسے آئے ہیں انہوں نے بتایا ہم آپ کے مہمان ہیں لوت علیہ السلام چاہتے تھے انہیں باہر ہی سے دوسری طرف روانہ کر دیں لیکن جب انہوں نے کہا کہ ہم مہمان ہیں تو وہ انہیں جانے کے لیے نہ کہہ سکے سے بولے اللہ کی قسم زمین کی پشت پر اس سے خبیص اور گندی قوم ہم نے نہیں دیکھی اور نہ ہی کسی کے بارے میں ایسا معلوم ہوا آپ نے دوبارہ سہ اور پھر چوتھی بار بھی ان سے یہی بات کہی تاکہ ان نوجوانوں کو حالات کا علم ہو جائے وہ بھاپ لیں لیکن وہ تو فرشتے تھے اور لوت علیہ السلام کی قوم کے خلاف گواہی تلاش کر رہے تھے انہیں انہیں اپنے گھر لے آئے. انہیں بٹھایا. لوت علیہ السلام کی بیوی کافر تھی اور قوم کے ساتھ تھی وہ باہر گئی اور اس نے لوگوں کو بتایا کہ اس نے لوت علیہ السلام کے گھر میں ایسے خوبصورت چہروں والے نوجوان دیکھے ہیں کہ زمین پر آج تک ان جیسے کہیں نظر نہیں آئے یہ سنتے ہی وہ سب لوت علیہ السلام کے گھر کی طرف لپکے کے قرآن کریم میں آتا ہے اج اہ قوم او میو قبل سئی لوگ جلدی سے اس کی طرف لپکے کے اور وہ اس سے پہلے فہاشی کے عادی بن چکے تھے ایک جگہ الفاظ ہیں شہر کے لوگ خوش ہوتے ہوئے آئے وہ اس حد تک فاسق اور فاجر بن چکے تھے کہ خوش ہوتے ہوئے وہاں آئے تاکہ ان خوبصورت لڑکوں سے لذت حاصل کر سکیں یہ گھر کے سامنے پہنچ گئے تو لوت علیہ السلام انہیں روکنے کے لیے گھر سے نکلے ان سے فرمایا یہ قومی ہے بناتی اے میری قوم تمہاری خواہش کے لیے میری بیٹیاں موجود ہیں یعنی قوم کی عورتیں موجود ہیں نبی قوم کا باپ ہوتا ہے اس کی بیویاں قوم کی مائیں اور قوم کی عورتیں اس کی بیٹیاں شمار ہوتی ہیں جیسا کہ سورہ میں آتا ہے اَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ کہنے لگے اے میری قوم میری یہ بیٹیاں تمہارے لیے پاکیزگی کا باعث ہیں لہٰذا اللہ سے ڈرو اور مجھے میرے مہمانوں کے بارے میں رسوا نہ کرو کیا تم میں کوئی بھلا شخص موجود نہیں؟ آپ کی بات کے جواب میں انہوں نے کیا جواب دیا؟ قرآن مجید میں آتا ہے قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقِّ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدِ لو ان قوةً او الى شدید کہنے لگے لوت، تو جانتا ہے تیری بیٹیوں یعنی قوم کی عورتوں سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہم جو چاہتے ہیں تمہیں خوب معلوم ہے لوت کہنے لگے کاش میرے پاس کوئی قوت ہوتی یا میں کسی مضبوط پناہ میں ہوتا لوت علیہ السلام کے پاس کچھ بھی تو نہیں تھا صرف ان کی اپنی بیٹیاں ان پر ایمان لائی تھی یہاں تک کہ ان کی بیوی بھی کافر تھی بخاری اور مسلم کی روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی لوت پر رحمت فرمائے وہ اللہ تعالی کی طرف بنا لیتے تھے مفسرین کا کہنا ہے کہ لوت علیہ السلام کے بعد اللہ نے جو نبی بھیجا وہ کسی اونچے خاندان اور قبیلے کا چشم و چراغ ہوتا تھا جو اس کی حفاظت کرنے کے قابل ہوتا تھا لوت علیہ السلام کے ساتھ کوئی مددگار نہیں تھا ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالی فرماتے ہیں وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ قَالَ إِنَّ هَا أُولَاءِ ضَيْفِي فَلَا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن العالمين ہے کیا ہے نتی كنتم فرین لو ان اور شہر کے لوگ خوش ہوتے ہوئے آئے لوت نے کہا یہ میرے مہمان ہیں مجھے رسوا نہ کرو اللہ سے ڈرو اور مجھے زلیل نہ کرو انہوں نے کہا کیا ہم نے تجھے جہان والوں کے بارے میں منع نہیں کیا یعنی انہوں نے آپ کو تبلیغ وغیرہ سے بھی روک دیا تھا لوت نے کہا اگر خواہش پوری کرنا چاہتے ہو تو میری بیٹیاں یعنی قوم کی عورتیں موجود ہیں ان سے کر لو اے پیغمبر تیری عمر کی قسم وہ لوگ اپنی مدہوشی میں مست تھے اللہ تعالی نے کسی انسان کی عمر کی قسم نہیں کھائی سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور یہ اعزاز آپ کے شرف عزت اور تقریم پر دلیل ہے اب ان لوگوں نے گھر میں داخل ہونے کی تیاری کر لی ادھر لوت علیہ السلام نے اپنے تینوں مہمانوں کی طرف دیکھا آپ ان کے لیے فکر مند تھے لیکن وہ یہ دیکھ کر حیران ہوئے بغیر نہ رہے کہ وہ تینوں بالکل بے فکر بیٹھے تھے اس وقت کیفیت کی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یوں بیان فرمائی ہے قال إنكم قوم لوت کہنے لگے تم لوگ تو کچھ انجان سے معلوم ہو رہے ہو اس پر وہ کہنے لگے ہم تو تیرے پاس وہ فیصلہ لائے ہیں جس میں اس قوم کو شک تھا اور ہم تیرے پاس حق لے کر آ چکے ہیں اور بے شک ہم سچے ہیں سورۃ العنکبوت میں اللہ تعالی فرماتے ہیں وقالو لا تخف ولا تحزن اننا منجوك واهلك الا امرااتك كانت من الغابرين انا منزلون على من بما كانوا فرشتوں نے کہا لوت نڈر اور غم نکھا یقیناً ہم تجھے اور تیرے اہل کو سوائے تیری بیوی کے نجات دیں گے وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی ہم اس بستی والوں پر ان کے گناہوں کے سبب آسوان سے عذاب نازل کرنے والے ہیں انہوں نے یہ بھی کہا لو تو کہنے لگے اے لوت ہم اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں یہ لوگ تجھ تک نہ پہنچ پائیں گے یعنی تجھے تکلیف نہیں پہنچا سکیں گے پھر ان میں سے ایک شخص نے اندر داخل ہونے کی کوشش کی جبریل اٹھے انہیں ایک ایسی ضرب لگائی کہ تمام کے تمام ادھے ہو گئے اس بارے میں اللہ کا فرمان ہے وَدُوهُ عَن انہوں نے لوت کو اس کے مہمانوں کے بارے میں پھسلانے کی کوشش کی تو ہم نے ان کی آنکھیں مٹا ڈالی اللہ تعالی سورت القمر میں فرماتے ہیں ذوقوا عذابي ونذرو پس میرا عذاب اور ڈرانا چکھو وہ دھمکیاں دینے لگے اور واپس جاتے ہوئے کہنے لگے ہم تجھ سے کل نبٹ لیں گے انہوں نے سزا محسوس بھی کر لی لیکن پھر بھی توبہ نہ کی اس وقت فرشتوں نے کہا ان موعدہم الصبح اليس الصبح بقریب یقیناً ان کے وعدے کا وقت صبح کا ہے اور کیا صبح بالکل قریب نہیں؟ صبح تک انہیں محلت مل گئی فرشتوں نے کہا فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ الْلَيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٍ ولا يلتفت منكم احد اپنے آہل کو رات کے حصے میں لے کر نکل جا اور ان کے پیچھے پیچھے تو چل اور تم میں سے کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے اور جہاں تمہیں حکم ہو چلے جاؤ اور ہم نے اسے وہ فیصلہ سنا دیا کہ صبح ہوتے ہی اس قوم کی جڑ کاٹ دی جائے گی اسی طرح اللہ تعالی سورت اس شعرا آیت ایک اور 171 میں فرماتے ہیں فلری ہم نے اسے اور اس کے تمام اہل کو نجات دی سوائے اس کی بیوی کے جو پیچھے رہنے والوں میں سے تھی سورت القمر میں اللہ تعالی فرماتے ہیں اللہ نَجَّيْنَاهُمْ سہاؤ نیامت من نجزی من شکر تمام ہلاک ہو گئے سوائے لوت کی آل کے انہیں ہم نے صبح سہری کے وقت یعنی رات کے آخری حصے میں نجات دی یہ ہمارا احسان تھا اور اسی طرح ہم شکر گزاروں کو بدلہ دیتے ہیں چنانچہ لوت علیہ السلام نکل کھڑے ہوئے ان کے ساتھ ان کی صرف دو بیٹیاں تھیں وہ بستی سے نکل گئے پھر صبح ہوئی روشنی پھیلنے لگی تو عذاب آ گیا خود خود عَذَابِي مستقل اور صبح سویرے ہی انہیں ٹھہرنے والے عذاب نے آ لیا پس تم میرے عذاب اور ڈرانے کا مزہ چکھو یہ عذاب کیسا تھا جبریل علیہ السلام آئے اپنا پر زمین کے نیچے داخل کیا اس مکمل بستی کو اکھڑا اور آسمان کی طرف اٹھا کر لے گئے کہا جاتا ہے کہ فرشتوں نے اس بستی کے مرغوں کی اذان اور کتوں کے بھونکنے کی آوازیں سنی اور لوگوں نے فرشتوں کی تسبیح سن لی جبریل علیہ السلام نے ایک چیخ ماری سب بجھی ہوئی آگ کی طرح ہو گئے پھر مکمل بستی کو پکڑ کر الٹا دیا ہر ایک کے لیے آسمان میں پتھر تیار تھا بہرحال حال اس کو زمین پر دے مارا اللہ تعالی سورہ ہود میں فرماتے ہیں جل نالیہ ہے سلیہ مس متن دبک امہ مین وال مین بی پس جب ہمارا حکم آیا تو ہم نے اس کا اوپر والا حصہ نیچے کیا اور ان پر کنکریلے پتھر برسائے جو تہ بتہ تھے تیرے رب کی طرف سے نشاندار تھے اور وہ ان ظالموں سے کچھ دور نہیں تھے سورت الحجر میں اللہ فرماتے ہیں من روشنی ہوتے ہی انہیں بڑے زور کی چیخ نے پکڑ لیا پھر ہم نے اس کا بلند حصہ نیچے کیا اور ان پر کنکر والے پتھر برسائے سورت اس میں اللہ فرماتے ہیں وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ اور ہم نے ان پر ایک خاص قسم کا می برسایا پس بہت ہی برا می تھا جو ڈرائے گئے ہوئے لوگوں پر برسا یہ ماجرا بھی سراسر عبرت ہے ان میں سے بھی اکثر مسلمان نہ تھے بے شک تیرا پروردگار وہی ہے غلبے والا مہربانی والا سورت النجم نجم میں اللہ فرماتے ہیں والمتفیکت کبھی الاکت مزیر مضوریل اولا اور اس نے الٹائی ہوئی بستیاں گرا دی پھر ان کو اس چیز سے ڈھانپا جس سے بھی ڈھانپا مطلب یہ کہ ان پر پتھروں کی بارش پر سائی پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں میں جھگڑو گے یہ شخص بھی پہلے ڈرانے والوں کی طرح ایک ڈرانے والا ہے اس طرح یہ بستی صدوم باہر مردار کے علاقے میں تحس نہس ہو گئی اور اس کے آثار و نشانات قیامت تک کے لیے چھوڑ دیے گئے ہیں ان نشانات کو اسی لیے باقی چھوڑا گیا ہے کہ سارا جہان ان کو دیکھ کر عبرت پکڑے فحاشیوں سے باز آ جائے خاص طور پر سب سے بڑی فحاشی جو قوم لوت کا عمل تھا اس سے باز آ جائیں سیدنا لو علیہ السلام کے اس قصے میں قرآن حکیم اور احادیث نبوی سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ سیدنا لو علیہ السلام جس قوم کی طرف مبوس کیے گئے تھے وہ قوم اخلاق کے اعتبار سے بالکل ختم ہو چکی تھی اور اب اس کی اصلاح ناممکن ہو چکی تھی اس قوم نے اپنے جرم کو جرم بھی نہیں سمجھا تھا عام مقامات پر اعلانیہ بے حیائی کرنا ان کا مشغلہ تھا یہ ایسا عمل تھا جس کی ماضی میں کوئی نظیر نہیں ملتی مردوں کا مردوں سے اختلاط اور عورتوں کا عورتوں سے یہ ایسا فیل تھا جو جنگل کے وحشی جانور بھی نہیں کرتے یہی وجہ تھی کہ یہ قوم اپنے میں سے کچھ نیک لوگوں کو بھی برداشت نہیں کرتی تھی وہ انہیں نیکی اور شرافت کی دعوت دیتے تھے اسی لیے وہ ان کے سخت مخالف ہو گئے تھے قرآن کریم نے اس قوم کے تین بڑے جرائم کا ذکر کیا ہے یہ کہ تم مردوں سے بدفعلی کرتے ہو مسافروں کو لوٹ لیتے ہو عام مجلسوں میں یا فحاشی کرتے ہو ان تین گناہوں میں سے سب سے پہلا گناہ بدترین گناہ تھا یہ گناہ اس قوم سے پہلے کسی نے نہیں کیا تھا گویا وہ اس گناہ کو ایجاد کرنے والے تھے اور یہ گناہ زنا سے بھی زیادہ شدید ہے قرآن کریم اور احادیث کی روح سے اغلام بازی ایک بدترین گناہ ہے احادیث میں اس گناہ کی مختلف سزائیں آئی ہیں ایک روایت میں ہے کہ فائل اور مفول دونوں کو قتل کر دو بستی صدوم اذاب کے نزول سے قبل کن حالات سے دوچار تھی تھی الزاریات آیت 35 اور 36 میں یوں بیان ہوا ہے پھر ہم نے ان سب لوگوں کو نکال لیا جو اس بستی میں مومن تھے یعنی لوت علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے سو ہم نے اس بستی میں سوائے ایک گھر کے مسلمانوں کا کوئی گھر نہ پایا اس کا مطلب ہے وہاں صرف سیدنا لوت علیہ السلام اور ان کا گھرانہ مسلمان تھا باقی سب گھر کافروں کے تھے اللہ تعالیٰ کسی قوم کی مکمل تباہی کا فیصلہ اس وقت تک نہیں کرتے جب تک کہ اس قوم میں کچھ قابل لحاظ بھلائی موجود ہو مگر جب قوم کا حال یہ ہو جائے کہ اس میں بھلائی آٹے میں نمک کے برابر بھی باقی نہ رہے تو ایسی صورت میں اللہ کا قانون یہ ہے کہ نبی اور اس پر ایمان لانے والوں کو اپنی قدرت خاص سے کسی نہ کسی طرح بچا لیا جاتا ہے اور باقی لوگوں کے ساتھ وہی معاملہ کیا جاتا ہے جو ہوش تاجر اپنے ٹوکرے کے گلے سڑے پھلوں کے ساتھ کرتا ہے اچھے پھل ان میں سے نکال لیتا ہے اور سڑے ہوئے باہر پھینک دیتا ہے آزاد کے بعد اللہ تعالی نے اس شہر کے کھنڈرات کے بارے میں سورت الزاریات آیت سینتیس میں یوں فرمایا ہے اس عذاب کے بعد ہم نے وہاں بس ایک نشانی ان لوگوں کے لیے چھوڑ دی جو دردناک عذاب سے ڈرتے تھے اس نشانی سے مراد بحیرہ مردار ہے اس کا جنوبی علاقہ آج بھی ایک عظیم تباہی کے آثار پیش کر رہا ہے ماہرین آثار قدیمہ کا خیال ہے کہ قوم لوت کے پانچ بڑے شہر شدید زلزلے سے زمین میں دھنس گئے تھے اور ان کے اوپر بحیرہ مردار کا پانی پھیل گیا تھا اس خیال کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ بحیرہ مردار کا وہ حصہ جو السان نامی جزیرے کے جنوب میں واقع ہے وہ صاف طور پر بعد میں پیدا ہوا ہے اور قدیم بحیرہ مردار کے جو آثار اس جزیرے کے شمال میں نظر آتے ہیں وہ جنوب میں پائے جانے والے آثار سے بالکل مختلف ہیں ماہرین آثار قدیمہ نے اس سے یہ بات کی ہے کہ جنوب کا حصہ پہلے اس بحیرہ کی سطح سے بلند تھا بعد میں زلزلے سے دھنس کر زمین کے نیچے چلا گیا اس دھنسنے کا زمانہ بھی دو ہزار برس قبل مسیح کے قریب معلوم ہوتا ہے اور یہ زمانہ تاریخ کے اعتبار سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سید علیہ السلام کا زمانہ ہے 1965 عیسوی میں آثار قدیمہ کی ایک امریکی ٹیم کو السان جزیرے پر ایک بہت بڑا قبرستان ملا اس میں بیس ہزار سے زائد قبریں تھیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ قریب ہی کوئی بڑا شہر آباد تھا اس لیے عین ممکن ہے کہ جس شہر کا یہ قبرستان ہے وہ بوہیرا میں غرق ہو چکا ہو بحیرہ کے جنوب میں جو علاقہ ہے اس میں اب بھی ہر طرف تباہی کے آثار موجود ہیں اور زمین میں گندھک، رال کول تار اور قدرتی گیس کے اتنے بڑے ذخائر پائے گئے ہیں کہ ان کو دیکھ کر یقین ہو جاتا ہے کہ کسی وقت بجلیوں کے گرنے سے یا آتش فشاں کا لاوا نکلنے سے یہاں آگ پھٹ پڑی تھی اللہ تعالی سورہ ہود کی آیت 83 میں ارشاد فرماتے ہیں کا یہ عذاب آج بھی ظالموں سے دور نہیں مطلب یہ کہ جو قوم اس قوم کی طرح ظلم اور بے حیائی پر جم جائے وہ اپنے آپ کو اس جیسے عذاب سے دور نہ خیال کرے محترم سامعین ابھی آپ دار السلام اسٹوڈیو لاہور پاکستان سے قصص الانبیاء کا آٹھواں حصہ ترین لوگ سن رہے تھے قصص الانبیاء کے نمے حصے حسد کی آگ میں آپ یہ سنیں گے سورہ یوسف کا شان نزول اور قصہ یوسف علیہ السلام کو ایک ہی جگہ ذکر کرنے میں حکمت برادران یوسف کی سازش اور سیدنا یوسف علیہ السلام کو کومے میں پھینکنے کا فیصلہ زلیخہ کی دعوتِ گناہ اور سیدنا یوسف علیہ السلام کا